وہ مومن ہیں کیا اجو اجو جو آزاد ایک مچے ہیں یہ میرے ملک رہے میرا جو آج آگے پیز آگے ان کے منقش اور مرادات حسین شکلیں جن پر مر کے انسان خود مر جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے دل ظلمت پدا ہو جاتا ہے اور عقل تمز کو بیٹھتا ہے ہیں عقل و تمیز کو بیٹھتا ہے اور اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اپنے مولا سے دور ہو جاتا ہے جو شخص معخرت سے نظر رکھ ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا تھا گمراہ وہی وہ ہوتا ہے جس کی نظر صرف اور صرف گھٹیا چیزوں پہ پانی چیزوں پہ ہو رہی ہے یہ شخص جانتا ہی نہیں بڑیا چیزوں پر پیدا ہونا بڑیا جگ پر پیدا ہونا اللہ کی ذات پر پیدا ہونا اس نے چکا ہی نہیں مزہ اللہ کی محبت کا اللہ کی معرفت کا اللہ کی عظمت کا اس کو احساس نہیں اگر احساس ہوتا تو ہرگز کز مٹی کی شکلوں پہ یہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ سرما دل سے کہ انگور کا کیڑا تیل پر چلا ہے اور جب پتے پر پہنچا وہ اس نے سمجھایا کہ یہی سب کچھ ہے تو اس پتے کو کھانا شروع کیا کیونکہ ہر پودے اور درخت کے اندر اس کے پھل کا یا اس کے جو بھی اس کے اندر اگتا ہے سبزی ہو پھل ہو اس کا مزہ ضرور پودے کے اندر ہوتا ہے جیسے پتی جو ہے جب نیم کا پودا اگتا ہے تو نیم کی جو پھل ہوتا ہے نا میٹھے رنگ رنگولی اس کو کہتے ہیں تو اس کے اندر اس کے پودے کا مزہ ہوتا ہے ابھی پھل نہیں بھی آتا تو بھی اس کی شام کو آپ رکھیے کڑوا ہوا پتی کو رکھیے کڑوا سب وہی وہی زیادہ ہوگا ایسے ہی کوئی سیب کا پودا لگا لیں تو سیب کا پتہ چبا کے دیکھیں گے سیب کا مزہ ہوگا تو ایسے ہی انگور کا چڑھا جب وہ پتے پہ چڑھا تو پتے کو کھانے سے اس کے اندر انگور کا کچھ کچھ ذائقہ اس کو محسوس ہوا اس نے سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے وہ ساری عمر اس پتے کو کھاتا رہا اور کلسی پر اپنی زندگی کو اس نے ختم کر دیا مر گیا اور ذرا ہمت کرتا تو انگور تک پہنچ جاتا اور انگور کا کرتا تو یہ جو شاپ مٹی کی شکلوں پر مٹی پر مر رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی سمجھو کہ اس خسن و جمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالقیت کچھ کچھ موجود ہے اللہ کے گزن و جمال کا اک ہے اس میں تو اگر یہ شخص اس مٹی کے شکلوں اور مردہ جسموں پر فدا ہوتا رہا اور اسی پر عمر اپنی ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا جمال کا عق اس کائنات کے حسن میں ہے کیونکہ اللہ تعالی خالق حسن ہے تو اگر ذرا سی ہمت کرے تو ان گھٹیا چیزوں سے بڑھ کر یہ خالق حسن تک سمجھ جائے گا خالق حسن تک پہنچ جائے گا اور کہاں خالق اور کہاں مخلوق یہ مٹی کی شکلیں کچھ دن میں فنا ہو جائیں گے. جس ان پر ان کے تغیرات آ جائیں گے اور چوریاں پڑ جائیں گی اور پھر یہ اپنا سر پھیے گا کیونکہ جوانی تو اس میں ختم ہو گئی اب جوانی دوبارہ واپس ہو ہی آئے گی اور اگر یہ بڑھیا ذات پر پیدا ہوتا اللہ کی ذات پر تو اس کو کیا کچھ نہ ملتا تھا تو مولانا رومی فرماتے ہیں ہم چو پرسے میں لےو صبح سما ہم چو پر سے میں لےو صبح سما منتظر بنہا دردی کا درخت فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا پرندہ ہوتا ہے بچہ ابھی پرندے کا فرق کہتے ہیں اس کو جس کے ابھی فرم آیا ہے فرمایا ہم جو فرق ہے میں لے اور صبح صبح جو فرق ہے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے ابھی ابھی سے دیکھو پیدائش سے ہی کہ اس کی جو ہے تو اڑان اڑان کا ارادہ ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے ہر پرندہ چاہے وہ بچہ کتنا ہی چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے لیکن کوڑنا جس کے مقدر میں ہے وہ ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے زمین کی طرف نہیں دیکھتا گٹیا چیزوں کو نہیں دیکھتا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ان مٹی کی شکلوں پہ مٹی کے بگلوں پہ مٹی کی گالیوں پہ مٹی کے قورمے بریانی پہ شامی کباب پہ پھرا ہو رہا ہے یہ انہائی گٹیا زرتا تھا گٹیا زرتا تھا اس کے جو ہے اپنے آپ کو مردہ لاشوں پہ اور گٹیا چیزوں پر جو ہے ضائع کر دیا تو فرمایا کہ ہم کی پرچے میں بے ہوئے سنا منتظر بنحادہ برگوا وہ ہر وقت منتظر رہتا ہے جب مجھے پر آتا ہو اور میں اپنے رب و طرف اڑ جاؤں گا وہ, وہ اعلیٰ ضرب آتی ہر وقت منتظر رہتا ہے تب میرے رب و طرف سے بلاوا آ جائے کون سا بلاوا جلد کا بلاوا جلد جلد نصیب ہو جائے اور میں اپنے مولا کی طرف درواز کر جاؤں یہ بادشاہت اور سلطنت ساتوں سلطنتیں بھی مل کر کس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اب تاثران اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے فرمایا کہ جو مویشی ہوتا ہے جس کی قسمت میں اڑنا نہیں ہوتا اور ہمیشہ دیکھو چوپائے گائے بیل ہاتھی وغیرہ سب نیچے کی طرف گھری ان کے مقدر میں اڑنا ہی نہیں ہے جس کے مقدر میں اڑنا ہے وہ پیدائش ہی سے منتظر ہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے پرواز کے پر عطا فرمائے اور میں اپنے اللہ کی طرف ہو جاؤں گا غیر حضرت یہاں سبق فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے حسین ہیں یہ سب ایک دن ہے یہ اگرچہ منفقش ہے آ کے منقش ہے لیکن قبروں میں جا کر یہ مٹی مٹی ہو جائے گا ایک دن یہ ان کو قبروں میں جانا ہی جانا ہے اگرچہ ان کی زندگی میں بھی ان کے حسن میں وہ تغیر آئے گا کہ تھوڑے عرصے میں آپ جو شرم سے سر جلد آئے گا کہاں ہاں زندگی کو ضائع کیا لیکن اگر پہ بھی آپ کو عقل نہیں آ رہی تو اتنا تو سوچو کہ ایک دن یہ جا کے بالکل مٹی ہو جائے گا ہم کس مٹی پر اپنی مٹی کو پھرا کر رہے ہیں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا آسان میری بلڈی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مبارک ہے وہ زاد مبارک ہے وہ زاد جس کے قبضے میں سارا ملکی یعنی وہ اکیلا طالب اور مالک ہے اور پالنے والا ہے بنانے والا ہے ادم سے وجود میں لانے والا ہے ہاں مبارک, مبارک ہے وہ ذات اس کے قبضے میں سارا بھول ہے جو کچھ بھی جہانوں میں ہے دونوں جہان میں اس کا مالک, مالک اللہ ہے اللہ کی دیکھو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما رہے ہیں کیسی شان ہے اللہ اللہ کہ پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جگہ جگہ نصیحت کا اور تمبیر کا اہتمام کیا ہے تاکہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو جائیں تو فرمایا کہ الگی حلف الحوت ابل لیبلوکم تھا احسن ابلو ہم نے تمہاری تم کو موت اور زندگی اس لیے ادا کی ہے تاکہ ہم دیکھیں لیبلوکم ابلوحکم احسن آسن کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے تو ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہوا اچھے احمد بھرتا اور جو شخص پورے اعمال میں مبتلا ہوگا گناہوں میں مبتلا ہوگا نہ صرف اس کی دنیا برباد ہوگی بلکہ آخرت بھی برباد ہوگی یقینی طور پر برباد ہوگی کروڑوں روپیہ ہو پچاسیوں بگلے ہوں اور فیکٹریاں ہوں بڑی بڑی گاڑیاں ہوں اور عمدہ عمدہ موبائل ہو اور حسین بھی ہو اور نمکین بھی ہوں چمکین بھی ہوں ہو، ہو. اس کے باوجود اگر یہ شخص اللہ کا ناپرمان ہے تو اللہ کا اعلان ہے لہو مائی چھ کا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر گرفتارے سفاط بچپر کی گر گرفتارے صفاتح بچپر کی ان کی دو ذخاف فرمی کہ اگر تم ایک بھی گناہ میں مبتلا ہو گناہوں کے سو کانٹے اگر ہیں اور سو نانوے کانٹے نہیں ہیں ایک کاٹا بھی گناہ کا دل میں موجود ہے تو تم کو دو ذخنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ذات, ذات خود کو زم سمجھائی جائے گی بے چینی پریشانی ڈپریشن ٹینشن لازم ہے لازم کیا بے سوچے سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرما دیا تو ہے کوئی مائی کلال جو دعویٰ کرے کہ مجھے دولت میں چین ہے کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے سنگینوں میں چین ہے کوئی کہے کہ مجھے بادشاہ میں چین ہے ممکن ہی نہیں ہے اللہ کا نافرمان فرمان کہیں پر چین نہیں پا سکتا کہیں پر اللہ کا اعلان حق عام من آر بکریت ہم اس کی معیشت کو بند کر دیں گے سر لاکھوں کروڑوں روپے کے اندر اور, اور لاکھوں آسائشوں اور وزارت کی کرسیوں اور بادشاہت کے عہدوں کے باوجود یہ سب بے چین اور پریم رہے گا تو غرض یہ کہ ممکن نہیں ہے رو مولانا رومی فرماتے ہیں ہاں ہاں آ مسجد مست شاد آ مسجد ایک آدمی اللہ کا فرما بردا ہے اللہ کی یاد میں مصروف ہے اللہ اللہ کر رہا ہے پتائی پہ بیٹھا ہے چٹنی روٹی کھا رہا ہے لیکن وہ خوش درگاہربا ترسو در مو... نام ہو رہا تھا ایک آدمی باغ میں ہے گلستان میں ہے سینکڑوں نوکر چاکر اس کے موجود ہیں اور بڑے مشم قدم سے بڑی حسمت سے وہ رہ رہا ہے بڑی شان و شوقت ہے گاڑیاں باہر کھڑی ہیں گارڈ بھی باہر کھڑے ہیں اور بگلے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن دل پہ عذاب کے اتوڑے ہوئے عذاب کے ہتھوڑے فرمایا میرے مشکل محبوب رحمت اللہ علیہ اتوڑے دل کے ہیں مغزے دماغ میں اٹھوڑے ہلتے ہیں مغزے دماغ میں پھونٹے بتاؤ مزاج تو غرض بنے کی اگر یہاں تمبیر فرما رہے ہیں تو یہ ہزار سینوں سے بچنے کے لیے ان, ان شیطان کے حبائل شیطان کے جال یہ شیطان کے جال ہے اور شیطان آئین کے گورے گال اور کالے بال جی کر گنگی جگہوں پر انسان کو زلیل اور رسوا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت لیکن اگر یہی شخص اللہ والوں کی صحیح متر و قیمت دے ان کی خدمت میں حاضری دینا شروع کر دے جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک بنگی کا بنکی اور اس کا کام تھا کہ دس طرح کر روزانہ بو کے وہ اٹھاتا تھا بازے لوگ جو اس مضمون سے اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ یہ گندی باتیں نہ کریں خو اور پہکھانے کی بات نہ کریں لیکن افسوس ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی سنگینی اور گناہوں کی اجلاس کا احساس نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر یہ وجہ ہوگی تو وہ ٹھوم کر کہتے کہ واہ کیا مضمون آپ نے بتایا آپ نے ہمیں گناہوں سے نفرت دلا دیا کہ گناہ جو ہے پیشاب پہ خانے سے بھی بدتر ہے پیشاب پہ خانے سے بھی بدتر ہے یہ مضامین اس لیے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم کو یہ چیزیں پسند ہیں بلکہ ہمیں ہم یہ اس بیان کرتے ہیں کہ گناہوں سے نمکت پیدا ہو جائے تو مولانا رومی نے سستا بیان فرمایا ہے کہ ایک بھنگی تھا اور وہ بھنگی پاڑے سے دس دس کنستر گو کے روزانہ اٹھاتا تھا گنا پڑا ہوا ہوا ایک گزار کسی بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں خوشبو کی دریات کی دکان وہیں پہ وہ بےش ہو گیا ادھر سے خشبو آئی گئی اور بےوش ہو گیا گیا اب لوگ دوڑے گئے یہ کون ہے کیا ہے اس کو وہ لوگ اور زیادہ اس کو خوشبو سونگانے لگے کوئی है گلاب لگا رہا ہے موتیا سونگا رہا ہے موتیا کو موتیا سونگا رہا ہے اور کوئی جو ہے اس کو امیرا مروڑی پکا رہا ہے مرواڑی تو جو اس کی بے اور بڑھتی گئی اب لوگوں کا ہو گیا اب جو اس کے بھائی کو کسی طرح خبر ہو رہی تو اس کا بھائی سمجھ گیا کیا معاملہ ہے فوراً پہنچا اس نے دیکھا لوگ اس کو رہے ہیں سمجھ گیا کیا معاملہ ہے اس نے جلدی سے تلاش کیا تو کتے کا گو کہیں پڑا ہوا اس کو ملا کتے کا گو اس نے فوراً چنکا لیا اور کہیں سے روئی تلاش کر کے اس کے سرے پر لگا کے اس میں کتے کا پیخانہ لگا کتے کا پیخانہ اور اس کو اپنے بھائی کی ناک کے اندر دے دیا کتنی قرار محسوس ہو رہی ہے اس بات بات لیکن افسوس ہے کہ ہماری عصلوں پہ گنا اس سے بھی زیادہ بری ہوئی کہ ہم لوگ سمجھ بیٹھے کہ نگاہ کی خرابی کس قدر ظلمت بنے ہوئے کس نلاجت ہے کس قدر قید ہے کس قدر نداشا تو جیسے ہی اس نے یہ کام کیا اس کا بھائی فوراً ہوٹل میں آ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی جگہ صبح شام کنگ بھوک کے کنختر اٹھانا ہے اس لیے اس کو خوشبو سے بےوچی بڑھتی جائے, جائے گی اب کیا طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے سڑان سے اس گندے کام سے اس کو نجات اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر جس کو گناہوں کی عادت پڑ جائے اس کا سوائے واحد اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اس شخص کو لے جایا جائے اور تھوڑا تھوڑا اس کو فشبوں کا ڈوز ہو گیا جائے تو آہستہ آہستہ مال کی عادت بڑھتی جائے گی اور, اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی پھر آخر کاری سوبتوں سے مستفید ہوتا رہے, رہے گا انوارات سے مستفید ہوتا رہے گا اور پھر آخر یہ بھی اللہ, اللہ والا ہو جائے گا نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی روح میری تمبلور ہانو شوثن ہو گئی روح میری تمبلور ہانو شوسن ہو گئی نب کے گندے تقاضوں سے جو بن ہو گئی روح میری تم بلو رو تو تن ہو گئی یہ تمام خوشبو کے نام ہے یعنی روح میں اب اللہ کی یاد کی خوشبو بن گئی اور شک کیا ہے کہ نفس کے گندے تفاظوں سے انبن ہو جائے یہی کہ وہ کو برا سمجھنے لگے گندہ سمجھنے لگے گنا ہونا ہوف کے گندے تفاضوں سے جو انبن ہو گئی روح میری تم بولو ریسان و شوشن ہو گئی جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا جب ہمارے آب و گل میں آب و گل مانے مٹی اور پانی یعنی جس سے ہم ہمارا جو بنا ہوا ہے یہ اس وقت تک مٹی اور پانی ہی ہے جب تک اللہ کا درد اللہ کی محبت اس میں داخل نہیں ہوئی اور یہ <sixtiest> اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر کر جانور سے بھی بدتر اور دوستوں میرے رزو زندگی ایک بار ہے ایک بار اس کو اپنی حماقتوں سے ضائع کرنے والا انتہائی ویو اور نالک اس کو ضائع مت کرو اس پہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے ہر ہر لمحہ محمد حسن ہر ہر لمحہ ہمارا جیسے یہاں ایک ایک لمحے میں جو بڑے بڑے اسٹیٹ ہوتے ہیں نا ان کو ایک ایک سیکنڈ پہ منافع ہوتا رہتا ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چڑھتی ہے پروفیٹ ہوتا جی ہے ہوتا مرنی مرنی اس میں ہر ہر سیکنڈ پر ان کا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے مارکیٹ کا ابھی تین منٹ بعد یا ایک گھنٹے بعد اب یہ چل رہا ہے ہماری مارکیٹ یہ چل رہی اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد مارکیٹ کبھی گر بھی جاتی ہے ایسے ہی بندے کی ایک अल्लाह اللہ کے یہاں چل رہی ہے اسٹاک ایکسچینج کی اس کا اسٹاک اچھے آمال سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر لمحہ اس کا پروفیٹ میں جا رہا ہے اور جہاں گنا کیا اللہ کو ناراض کیا اسی وقت جو ہے کی مارکیٹ کیا گیا اور اس کا ہر ہر سیکنڈ में ہے وہ فسارے میں جا رہا ہے بلآسر بل آسر بل میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی پسم کھائی بلآسر انسان بے شک پسارے میں لیکن کافر کا का خسارہ الگ ہے ولی کا خسارہ الگ ہے اور فاطف کا خسارہ الگ الگ ہے کاطر کا خسارہ کل کا کل خسارہ ہے وہ صفر سے بھی گرا گیا گزرا ہے کیونکہ وہ ایمانی نہیں لایا ہے آج مومن فاطق جو ہے وہ کافر کے مقابلے میں نفے ہی نفے ہے اگر کتنا بھی فاطف ہو کتنا بھی گنا کار ہو کتنے گناہ کر ڈالے ہوں جنا بھی ہو بدماش بھی ہو لیکن اللہ کو مانتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو وہ نفئی میں لیکن فرق یہ ہے مومن فاطم اور مومن صالح میں فرق ہے ولی ولی کامل میں فرق ہے فرق کیا ہے کہ جیسے سمجھ لیجیے کہ ولی جو ہے اللہ کا اس کا پروفٹ ہر سیکنڈ کے اندر ایک ہزار روپے اور مومن فاشف جو ہے اس کو ایک چیز سے ہو رہا ہے تو خسارا تو اس کو بھی ہے ولی کو کیسے خسارا ہے کہ جو اس سے اگلا درجہ, درجہ, درجہ ہے درجات لا محدود ہیں اس سے اگلا درجہ اگر وہ اس کی کوشش نہیں کر رہا تو وہ بھی اس درجے سے کم پہ ہے تو وہ بھی خسارہ ہے اور فاصف جو ہے مومن اس کو جو بہت ہی خسارا ہے لیکن پھر بھی وہ نفے میں کیونکہ جتنے لمحات اس کے ایمان پر گزر رہے ہیں کلمے پر جتنے لمحات گزر رہے ہیں وہ سب پروفٹ میں جا رہے ہیں جمع ہو رہا ہے جیسے کہ شخص پچاس سال کی زندگی گزار کر گیا اور کلمے پر گزاری تو اس کا پچاس سال ایمان کا لکھا جائے گا کہ یہ ایمان کی حالت میں پچاس برس رہا پچاس برس یہ ایمان کی حالت میں رہا ساٹھ برس والا گیا تو اس کا ساٹھ برس ایمان پہ لکھا جائے گا کہ تو یہ فائدہ ہوا نا لیکن اگر یہ فاسے پر بازے ہے تو اس کا فائدہ بہت ہی کم ہوگا انتہائی کم اب کوئی کہے کہ صاحب اچھا ٹھیک ہے ہمیں تو کم سے کم پروفٹ ہی چلے گا کوئی بات نہیں ہم ذرا دنیا کی رنگینیاں بھی لے لیتے ہیں تھوڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں گناہ سے بھی لذت اٹھا لیتے ہیں اور جو ہے باقی پھر جو ہے تھوڑا بہت عمل بھی کر لیں گے تو حضرت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں استعمال فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی آتمت بند کرو ہماری طرف غور سے دیکھو اور غور سے بات کر تو فرمایا کہ ہم مان لیتے کہ بھائی بھائی کہ آپ ایک پیسے پر را دیں کہ ہم ایک پیسے ہی لے لیتے ہیں ذرا دنیا کے نظر ہی لیتے ہیں آرام پذیر لیکن مشکل تو یہ ہے کہ یہ گناہوں پر پڑے رہنا ایک دن ایمان ایمان کبھی اتنے خطرہ ہے کیونکہ جب گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور فرمایا کہ معمولی سمجھنا گناہوں کو یہی بخر یہی کفر ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف اس کے دن سے نکل گیا یہ کفر پہ آ گیا تو اس لیے گناوں میں پڑے رہنا اور اس میں اس میں بے چین نہ ہونا فرفڑانا نہیں فوجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹھے گا چین سے اگر بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پل پل کام کے کیا رہیں گے پھل فرمایا کہ حضرت حضرستانوی نے فرمایا کہ دیکھو قدرت جو ہے اگر یہ ہاتھ پلانے کی قدرت اب اس سے آپ کام نہ لیں یوں ہی پڑا دیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ مردے کی شکل میں ہو جائے گا فالص جگہ کی طرح ہو جائے گا اور اس کی قوت ختم ہو جائے گی ہمت ختم ہو جائے گی ہاتھ پلانے کی قدرت بھی نہ رہے گی تو جس قوت سے کام نہ دیا جائے وہ آہستہ آہستہ مطمئن ہو جاتا ہے زیادہ گناہوں سے بچنے کی جو ہمت استعمال نہیں کرتا سکتا ہمت تو اللہ نے دی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا تو یہ ہمت اس کی کمزور پڑتی جاتی ہے پر آخر کار ایک دن بالکل ہی جاتا ہے اس لیے خواہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹھے تو چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر وہ نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پڑ پڑائے جاتا جائے ارے اگر ہمت نہیں تھی فتح ہو گئی گناہ ہو گیا تو توبہ بھی مت چھوڑو توبہ کرنا چھوڑو نہیں اور ہوتا ہے کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم بھائی گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ تو کر لیں گے پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرتا رہے ہمت استعمال نہ کرے توبہ کرتے کرتے بھی آخر توبہ کی اہمیت بھی دل سے نکل کی جاتی ہے اور آخر اس میں کمزور پڑتا جاتا ہے پھر توبہ, توبہ بھی توبر کی توفیق بھی سل ہو جاتی ہے جیسے حضرت نے اپنا ایک باقاعد سنایا ہے فرمایا کہ ہم ایک ٹخص کی عادت کے لیے اسپتال گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک ٹخ بیٹا ہوا ہے پر جس کی عادت کے لیے گئے اور لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ دیکھ تو نے ساری عمر بدنیگائی کی ساری عمر تو نے بدمائشیاں کی تو اب تو تیرا آخری وقت آ گیا اب تو, تو, تو کر لیں گے ابھی اب تو, تو, اب تو کر لے تو اس نے کہا کہ مجھے میری زبان سے ہر لفظ نکل رہا ہے کہ دوا لاؤ کھانا لاؤ نرس کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ لیکن یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو تا وا وا واؤ یہ میرے منہ سے ہی یہ والا یہ توبہ کا قلب ہو جانا جو گناہوں پر اطراع کرتا ہے پٹائی کرتا ہے وہ اور توبہ میں پھر اس کی کمی ہوتی جاتی ہے پھر آخر کار توبہ کی ایک مت سے نکل جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ گناہوں میں اتنا ابتلا ہو جاتا ہے کہ خدا نہ نستا سے توبہ قلب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے تو یہ آب و گل میں درد دل شامل ہوا ہوا جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا ان کی ہر منزل ہمارے پیش تامن ہو گئی ان کی ہر منزل ہمارے پیش تامن ہو گئی جب اللہ کی محبت اس میں آ گئی تو یہ انسان کا شرف ہو گیا شرف کتنا بڑھ گیا کہ برمایا کے ملائک سے بھی اس کا شرف بڑھ جاتا ہے فرشتوں سے بھی زیادہ جو انسان جو عام انسان ہوتا ہے مسلمان وہ عام فرشتوں سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور آواز اولیاء کا آواز ملائک سے بھی درجہ بڑھ جاتا ہے جب ہمارے آب و گل میں طرز دل شامل ہوا ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی دا انجمن ان کے بغیر اللہ کے بغیر دل میں اندھیرائی اندھیرائے دیرہی دیرہی ہی نہیں دے رہا جس نے چکا ہی نہیں جس نے چکا ہی نہیں وہ کیا جایا میرے دوستو, دوستو؟ تو تو اسی لیے بزرگوں نے ذکر کا ایک بائی معمول بتلایا ہے ذکر کا ایک معمول اور صحبت ہے دلہ اور افتاب خنا سے دور رہنا یہ طریقہ ہے اپنے قلب کو انوارات سے منور کرنا کیا زندگی ظلمت پدا بنی ہوئی کیا زندگی ہے جانور سے بھی بدتر کر قسمت غلمت ددا تھی انجمن ان کے بغیر ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی ان کے آتے ہی سراپا بسم روشن ہو گئی ہم تو سہراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہ ہمرا کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں بکرے ہپ کے تیز سے گورش کے گلشن ہو گئی بکرے ہب کے تیز سے گورش کے گلشن ہو گئی یعنی <سلام> ویرانوں میں اللہ کو یاد رکھنا ویرانوں میں یعنی تنہائی میں حلبت میں اللہ کو یاد رکھنا یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ کہ کہاں سے کہاں انسان کو پھنٹا دیتی ہے تھوڑے سے مجاہدہ تھوڑا سا اللہ والوں کی صحبت اور تھوڑا سا ذکر اللہ کا اہتمام انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور حافظ شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حافظ جو حافظ بے خود کی مملکت ہے یہ سب باتیں ہیں کیا یہ سب مزاق ہے کیا گیا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب اللہ کا نام محبت سے لیتا ہوں تھوڑے دن کا مجاہدہ گناہوں سے دوری اور اخلاق گناہ سے دوری کا یہ انعام ملا کہ میں جب اللہ کا نام محبت سے لیتا ہوں تو میں ایسا مست ہو جاتا ہوں کہ میں ایک شو کے بدلے دنیا اتنی بے حقیقت میرے آگے ہو جاتی ہے دولت اور کائنات اتنی بے حقیقت ہو جاتی ہے کہ ایک شو کے بدلے یہ مملکتیں سلطنتیں میں خریدنے کو تیار نہیں اور فرمایا لے کے ذوقے سے پیشے کو اب جو میں سجا کرتا ہوں اللہ کے دربار میں میں سر رکھتا ہوں آج جو ہے بدنگاہی کی وجہ سے رشتے میں نمازوں کے اندر کیسے کیسے خیالات انسان کو آتے ہیں اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے مزے کر کے آل ہے لے کے ذوقے سجدے پیشے پدارا خوش بنایا ہے تو را رہا دو سو ملکوں کے سلطنت جو ہے وہ بھی اگر پیش کی جائے تو اس سجدے میں جو نشہ ہے وہ دو سو سلطنتوں کے نشہ کچھ بھی نہیں اس کے آگے مٹتی ہے یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں میرے عزیزوں اللہ جس دل میں آتا ہے اس کا عالم فرمایا کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں اللہ تعالی جس دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اس کے عالم تک کیا عالم ہوتا ہے یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں یہ سب پانے کی چیزیں ہیں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا دوستو اور اپنے نبی کو بھی بھیجا قیامت کے دن پکڑ ہوگی کیا ہمارا قرآن تم تک پہنچا ہمارا نبی تم تک پہنچا تم نے عمل کیوں نہیں کیا عمل نہیں کیا گیا ہم تو کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وا وہ رش کے گلشن ہو گئی دیکھو دل پولیس تھا تو ہر سے ٹپکتی تھی باہر ہے اور دل بیابا کیا ہوا عالم بیابہ ہو گیا جس کا دل اللہ کی یاد سے منور نہیں دوستوں کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے پیابانوں سے بھی بدتر ہے خاردار وادی سے بھی بدتر ہے اور اس کا دل اللہ کی یاد سے منور اور مست ہے اس کا دل ہر بس گلستان ہے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں فضائیں بھی اس کے گلستان کی بہار کو فضا میں تبدیل نہیں کر سکتی نفس دشمن ہو گیا مغلوب کی یاد سے نف دشمن ہو گیا لوگوں کی یاد سے روح کی طاقت ہماری شیر افگن ہو گئی شیر افغن مانے شیر کا شکار کرنے والا تو ایسی روح کو طاقت حاصل ہو گئی ابھی جو ہے روح روح سواری بنی ہوئی ہے اور نفس کا سوار ہے اور نفس جو ہے وہ ہم کو الو بنایا ہوا ہے الو اور ہم کلو اور شخص کی طرح جو ہے اس کے ہوشیاروں پہ چل رہے ہیں لیکن تھوڑے دن اہل اللہ کی صحبت میں گزارے اور اہم سے مشکرایا تھا اور ذکر مکروزگار کی پابندی کی اور گناہوں سے دوری اختیار کی تو کیا ہوا کہ روح کو وہ طاقت حاصل ہو گئی اب روح سواری کر رہی ہے روح غالب ہو گئی اب جو ہے مزہ ہے سواری کا سب دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی کلپ کی بدنے جہاں میں اہل دنیا کی حیات کلک کی بدنے جہاں میں اہل دنیا کی حیات پیز بز میں سے بزم گلشن ہو گئی بز میں عاشق سے بزم گلشن ہو گئی اللہ والوں کی صحبت سے دل جو ہے منور ہو گیا مصباح ہو گیا مزکہ ہو گیا مجل ہو گیا ورنہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر زندگی سب کی بے قید پریشانیاں نہیں اور جب حقیقت ٹھل گئی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور یہاں کس مقصد سے ہم آئے ہیں لیبلکم اب آفسن و ملا یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اچھے اعمال کرنے کے لئے لیے تثیر اعمال نہیں کثرت عمل یہاں مطلوب نہیں ہے اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے تقسیر اعمال نہیں ہے بلکہ آفسن امال کون ہوتا ہے اچھا عمل کون کرتا ہے کل اچھا اچھا عمل کی کیا ڈیفینیشن ہے کیا ہے تاریخ اچھا عمل عید اللہ سے معرفت اور محبت ملتی ہے اللہ کا اور اللہ کی معرفت اور محبت سے اعمال کی قیمت بڑھتی ہے اسی لیے فرمایا کہ ایک لاکھ رکعت غیر عارف کی اس سے افضل ایک رکعت عارف کی دو رکعت عارف کی اور غیر عارف تھی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے یہ قیمت بڑھ گئی یہ ہو گیا کم آخر و عمل یہ امتن و عملہ کیا ہے کہ دور اخلاق جو پہلے تھی ہماری بالکل خودکشی تھی اب جو ہے ہماری دور اخلاق اہل اللہ کی صحبت سے اللہ کی محبت اور معرفت سے ہمارے عمل کی قیمت بڑھ گئی قیمت سونے کو جتنا کوٹا کیٹا جاتا ہے اور آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے اس میں سے کھوٹ نکل جاتا ہے ایسے ہی الح اللہ کی صوبت سے اور گناہوں, گناہوں سے بچنے پر مجاہدہ کرنے سے جو نبس کوٹ پیٹ ہوتی ہے نا یہ نبس فوٹ پیٹ سے نفس جو ہے مسقہ ہو گیا مصقعہ ہو گیا مجلا ہو, ہو گیا تو اب اس کی ہر عمل کی قیمت بڑھ گئی بد میں جہاں میں اہل دنیا کی حیات ایسے بز میں آشتا سے بگم گلشن ہو گئی مت لگانا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی مت لگانا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی ایک دن کا کے منم نگر مت ہو گئی ایک دن کا منم نظر مد ہو گئی مت لگانا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی ایک دن خا کے مونم نظر مد پن قبرستان کی نظر پڑی تھی ایک دن خا کے مونم نظر مد ہو گئی آپ کی شیر جب سے اب تر روپ سے اب یار ہوا جب سے اب تر روپ سے اویارو بیگانا ہوا روپش مانے منہ پھیرا جب سے حسینوں سے پانی چیزوں سے گٹیا چیزوں سے میں نے دل لگانا چھوڑا جب سے میں نے یہ غیر تو دل سے نکالا جب سے اب تر روپ سے اویار و ہوا بزم میں دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی بزم میں اہل دل میں اس کی قدر احسن قدر آسن ہو گئی یعنی اس کی قدر پڑ گئی اللہ کیا اللہ کیا اس کی قیمت پڑ گئی جب بھی اب تر روکے بے گانا ہوا بس میں دل میں اس کی قدر پدرآسن ہو گئی بس میں دل میں اس کی قدر پدرآسن ہو گئی نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی روح میری کمب لو ریہ ہو گئی تم لوگ ذرا بناؤںاؤں بتاؤںاؤں گا پہننے کی سنت بتائی جائیے تمیر پہن لیا اور اتار لگا ہاں شاہ اور پاجامہ ہاں اور اتارتے وہ ہم اور میری پہننے کیا کہنا تھا سیدھا پہلے سیدھا تھا پہننا جوتا سیدھا پیر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ اُلٹا پیر ڈالنا ہے اور ساتھ دیوا الٹا نہیں بات بتائیے کہ الٹا پیر پہلے نکالیں گے پہلے الٹا پیر نکالیں گے پھر سیدھا اور, اور سناؤ کتنا کیسے پہنو گے کرتا پہنتے وقت پہنتے پھر اڑتے ہاتھ سے نکالتے ہوتے ہاتھ سے شابانی اور پجامہ کیسے پہنیں گے پجامہ پہن دو پہنتے ہوئے ہاں شاہ بہت مائی ٹوپی لانا ہے ٹوپی سب تو ٹوپی پہنے رہے ہیں ٹوپی نہیں پہنے ایک لوگ ٹوپی پہنتے ہیں اچھے لوگ ایک لوگ ہوں ٹوپی پہنتے ہیں اور جو اچھے لوگ بھی نہیں پہنتے پہننا اچھا بھول گئے کیا से हैं। तो शर्दीप कितना अच्छा लग रहा है टोपी पहन के आया है सलवार पहन के आया है अच्छा और आप हाथ में, लोग कुत्ते ही गए किसा पहनते हैं اور سب یہ عمل بھی کرو گے کہ نہیں عمل تنظیب جی تم سناؤ ہاں کھڑے ہو کر سناؤ نکال اس کے بعد شیل شلوار پہنتے بعد پہنتے پاؤں کتا پہنگ اور سیدھا پاؤں دیکھو یہ سیدھا پاؤں ڈالے گا کُرتے میں یا بالکل اب باپیں گے کُرتا پہنے گا یہ سیدھا پاؤں پہلے ڈالے گا کُرتے میں کیسا لگو گے تم میں جب سیدھا پاؤں ڈالو گے کیسے لگو گے چلو خود سنا اور ٹھیک ہے اور بندیاں ارے سلدی سے سنا تھا اگلی دفعہ دوسری سنت سنوں گا بتاؤں گا میں کون فون اپنے بولو گیم سلدی سے کیا سہنت ہے اور हैं आगा। आगा। अब मैं तुम लोगों से ये भी ये भी पूछूंगा कि जो है तुम्हारे घर वालों के से मैं पूछूंगा सब तक तुमसे कि ये लोग अमल भी करते हैं खाली भाई सुनाया है अगले हफ्ते इस कैंप के आन होगा मैं आप लोगों के घर वालों के मैं मालूम सब लोगों ठीक है कि आप लोग तुरता था के मुताबिक पहनते हैं اور اب آئندہ وغیرہ کون سنت کون سا آسان آسان ہاں بیت الخلا جا رہے ہیں بیت الخلا ٹوائلٹ باتھ اس میں جانے کی سنت اور دعا دعا بھی دوات ہے دوات اگلے ہفتے سنیں گے ہر ہفتے دیکھے ٹھیک ہے اگلے ہفتے سنیں گے اور تم نے دعوی, دعویٰ کیا ہے کہ دوات ہمیں یاد آ تو اس لیے تمہارے گھر والوں سے ہم پوچھیں گے کہ کام عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے پوچھیں گے ہاں داخل ہونے ہاں مسجد میں بھی داخل ہونے کی ضرورت ہے ایک ہی سنیں گے اگلے ہفتے دھیرے تلا تلا ٹوائلٹ بنے ہیں جانا ہے اور کیسے باہر نکلنا ہے پڑھنا ہے باہر نکلنے کے بعد کیا پڑھنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول اللہ مولانا مولانا اللہ عمیر کیا اللہ سب کو ایسا ایمان ہی مانو یقینی فرما دے ایک لمحہ بھی ہم آپ کا بھرا کریں اور ہر ہر لمحہ آپ پر پھرا کرا آپ پر پھرا والا بنا ہوں اللہ ہم سب کو اپنے صحیح بندہ فرما دنیا زندگی انتہائی مختصر اور انتہائی اللہ لمحہ اے اللہ ہم سب کو اپنا ہر ہر لمحہ قیمتی بنانے کی توفیر فرما اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا ہے اس پر کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے اے اللہ تو فیصد توفیق اللہ سو فیصد نگاہوں کی حفاظت کی توفیر فرما اے اللہ اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرما ہوں احمد عزما ہے اے اللہ علاد ایمانی کا وعدہ ہے اے خدا صحیح کو محروم نہ فرما اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اولیا سے کی فطح اتحاد آ فرما کیا اللہ من کو میرے گھر والوں کو تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اولیاء اولیا کی تا فرما کیا اللہ جو بیمار ہے ان کو شبھا کام حاضر میں فرما کیا اللہ جو روزی رو کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال بابرکت اور آسان میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو پورے پورے تو اللہ غلطی محمد اچھا جو ہمارے بہت قریبی دوست ہیں ہمارے پیر بھائی بھی ہیں ان کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شبھائے کام کام دے اللہ آپ کی قدرت میں کچھ باہر نہیں اللہ جیسی بھی بیماری ہے جتنی بھی انتہا کو پہنچ گئی اللہ آپ کے ارادے کی دیر ہے اے اللہ آپ مہربانی سے, سے نعمت کو صحت کی نعمت سے مبتل فرماتے یا بیمار ہیں سب نہیں لطیفا س ابو نے پوچھا کہ میرے بڑے ہوئے بنو گے پتا نہیں ابو تو میں ویسے مرغا بچوں